گزرے ہوئے نقصان پہ غم کرنے کا تمہیں خیال نہ آئے ٹریننگ ہو جائے تمہاری ولہ اور نائی غم کرو پر اس کے آئندہ جو تم کو مصیبت پہنچے کیونکہ مصیبتیں برداشت کرتے کرتے تمہاری پہلے ٹریننگ ہو چکی ہوگی اس لیے ہم نے غم کیے غموں پہ غم دورے دیے تاکہ تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے تم آدھی بن جاؤ وبیر ماتمو تم انزل لے کم پھر اس غم کے بعد اتارا اوپر تمہارے غم کے بعد چین کی نیند کو امن تن چین کی نیند کو نواسن یگ شا بتا مین کو جو ڈھاپ رہی تھی ایک ٹولہ کو میں سے مومنین کے ٹولہ پر چھا گئی نیند اور وتا توجہ وتا اور ایک ٹولہ ایک ٹولہ تاکیق احمد منفوسم گھلتے جا رہے تھے اندری اندر ہی اندر نفس ہوئے تو ملے ہوئے نا مخلص مومن اور منافق مومن تھے تو ملے ہوئے تم میں سے جو مخلص مومن تھے ان پہ تو نیند آ گئی تاکہ تھکان دور ہو جائے غم ختم ہو جائے مصیبت دور ہو جائے مگر دوسرا ٹولہ جو تم میں سے تھا وہ اندر ہی اندر کھلتے جا رہے تھے قد بڑا تیار کر رہا تھا وسوسوں پر ان کی جانے ان کو یا زنون باللہ غیر الحق گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ سوائے نہ مشرقوں والے گمان کر رہے تھے جاہلیت والے گمان کر رہے تھے کیا کہتے تھے گمان کون سا تھا من نہ کہ لگے ہائ مسلمان ہو بتاؤ یہ جو مالے غنیمت ہے ان مالمت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا کچھ اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی تک مال غنیمت تو تقسیم نہیں ہوا اگر ہمیں تکلیف ہو جائے تو ہم گھر واپس چلے جائیں ہلنا من الامر کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار من الامر من شہ ہمیں کوئی اختیار ہے ہمیں کوئی چل ملے گا مالک گا نہیں مت سے کہ ہم یوں ہی پودی پودی کرتے رہے گا جی کل ان کل لہول تو فرما دے اختیار سارے کا سارا اللہ کا کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ کیوں کہتے تھے چھپاتے تھے اپنی جانوں میں وہ چیز جو نہ زہر کرتے تھے تیرے لیے اور پھر کیا کہتے تھے ہاں ہمارے بندے یہاں بڑے قتل ہو گئے ہیں اپنے آپ کو بیٹھ کے لو کان لکدیر بھلایا ہم ادھر آ گئے محمد کے پیچھے کلما جو پڑ بیٹھے تھے اس لیے اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم بالکل نہ آتے مگر مصیبت ہے اگر نہ جائے تو بھی ہمیں یہ ڈر لیں گے کہیں گے یہ بے ایمان ہے ہم آتے ہیں تو یہاں قتل ہو جاتے ہیں لوکا لنا من الامر شیون اگر ہوتا کچھ بھی معاملے میں ہمارا اختیار ماں کو تلنا ہاؤ ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے دیکھو مسلمانوں کے لشکر کے اندر ہیں موجود اگر مسلمان یہ سمجھتے کہ یہ کافر ہیں تو ان کو ساتھ کیوں لے جاتے یعنی منافق بھی بظاہر دہرۂ اسلام میں شمار کیے گئے تھے جب تک ان کے لفاق کو اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا اس وقت تک مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے رہے منافقانہ کلمہ پڑھنے والے کو بھی دائرہ اسلام میں شمار کیا جاتا ہے اور جب مرتد ہوتے ہیں تو یہی مومن ہوتے ہیں اصل مومن مرتد نہیں ہو سکتا مرتد ہوئی ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے اسلام قبول کرے اندر سے قبول نہ کرے ورنہ جو اندر باہر سے ایماندار ہو ان کے لیے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا اولائک هم المؤمنون حق کا اولائک هم الفائزون اولائک هم الراشدون اولائک هم المفلحون اولائک هم الفائزون اولائک هم الصادقون اولائک هم المتقون اولائک هم المهتدون مفل یہ لوگ کس طرح مرتب ہو سکتے ہیں معلوم ہوا جو مرتب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان ہو اندر سے مسلمان نہ ہو یہ کہتے ہیں پہلے مسلمان تو ثابت کرو پھر مرتد بناؤ قرآن کہتا ہے مرتد ہوتا ہی وہی ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان ہو جو اندر بہر سے مسلمان ہوگا وہ تو مرتد اگر وہ بھی مرتد ہو جائے تو پھر تو شیے سچے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابی کیا ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے صرف سلمان مقداد فارسی وغیرہ یہ بچ گئے تھے تین کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے حالانکہ یہ بات کہنے والے خود مرتد ہیں کیوں اللہ کے پیغمبر کے جو سچے صحابی ہیں سچے مومن وہ کبھی مرتد ہو سکتے ہی نہیں اللہ, اللہ. اچھا جی کل لو کم تم فیبتے کم فرما دو ہو جاؤ تم اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں بھی تم بیٹھے رہتے میدان جہاد میں نہ آتے تو لبرز رض الزین کو علیم القتل ضرور ظاہر رڑے پہ لے آتا اللہ ان کو جن پر قتل لکھا گیا ہے علا مزاجہم اپنی مقتل گاہ کی طرف مزاجہم چاہے اندر چھپ کے بھی کوئی بیٹھ رہتا مگر جن کا میدان میں قتل کرنا کیا جانا لکھا گیا ہے اللہ ان کو ضرور میدان میں لے آتا ظاہر کر کے علا مزاجہم ہم قتل گاہ اپنی قتل گاہوں کی طرف اللہ ضرور ان کو ظاہر کر کے لے آتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بسترے پہ مر جائے نہیں نہیں جن کا میدان میں قتل ہونا لکھا ہوا ہے اللہ ان کو گھروں سے بھی نکال کے بہر لے آتا اچھا جناب غم کیوں دیا تھا ہم ہاں نے پہلے گزر چکا ہے کیوں دیا تھا تاکہ تمہاری کیا ہو جائے ٹریننگ کیا ہو جائے ٹریننگ اب دوسرا دوسری علت والے والے معافی سدور کوم علت غم دہ ہندگی نمبر دو علت غم د ہندگی نمبر دو اس لیے ہم نے غم دیا تاکہ مجائی کر دے اللہ اس خیال کی جو تمہارے سینوں میں ہے مجائی کر دے اللہ ابتلا آزمائش آزمائش سے مجائی ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے تچھائی ہوتی ہے تاکہ صفائی مجائی تچائی کر دے اللہ جو کوئی تمہارے سینوں میں آئے آگے اللہ تغمد ہندگی نمبر ترائے والے ما کم تاکہ صاف کر دے اللہ اس کھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں تھا کون سا کھوٹ تھا غرور اور تکبر کا برائی کا تین علی ممبا کے سود اور یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں جی ہمارے دل میں تو غرور نہیں تھا کیوں؟ اللہ خوب سینوں کے راز جاننے والا انزینکلکم <الْجَمَاد> اور مسرتوں کے بعد اب شکست کا اصل منشا کا اصل منشا ذکر کیا جا رہا تاکہ وہ لوگ جو مر گئے تھے تم میں سے یومل تکل جما جس دن ٹکری تھی تو جماعتیں وہ کیوں مرے تھے ان عبداللہ ابن بھائی ابن سلول اس کی پارٹی مومنوں کے ساتھ شامل تھے مگر پیچھے مڑ گئے اور اپنے دو ٹولی دوسرے بھی ان کو دیکھ کر کچھ بزدل ہو گئے تھے بنو اوس بنی ہر سال تاکی وہ جو پیٹ پھیر کے چل گئے جس دن ٹکری دو جماعتیں پکی بات ہے انما پکی بات ہے پھسلا دیا ان کو شیطان نے بے کا سبوجہ اس کرتوت کے جو کمایا تھا انہوں نے اور منافقت نفاق والا کرتوت اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا سوال یہ ہوتا تھا کہ شکست دی ہے کس نے اللہ نے شکست دی ہے اللہ نے یہاں متھے لگایا جا رہا ہے استضل شیتان شیطان نے ان کو ذلیل کر دیا کیا تو تھا اللہ نے اس کا یہی جواب ہے شیطان چونکہ ان کی تزلیل کا سبب بنا تھا تذلیل والا ذلت والا آزمائش والا کام اور فیل تو پیدا کیا اللہ نے مگر اس کا سبب کون بنا شیطان کا اضلاع بنا شیطان سبب بن گیا اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ شکست شیطان نے بھی دی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے شکست اللہ نے دی چونکہ شیطان سبب بن گیا اس لیے اس کی طرف بھی منسوب ہوگا اور اصل کام چونکہ اللہ نے بنایا ہے لہذا اتنا فرق ہوگا کہ شیطان نے شکست دی تو یہ برا کام ہوا اللہ نے شکست والا خیل پیدا کر دیا تو اچھا کام کیا اللہ کے افعال محمود شیطان کے کام مضمون ہاں جی والا قد اف میرے پیغمبر میری طرف سے کہہ دیجئے اللہ نے معاف کر دیا ان کو ان اللہ غفور یا منو مومنوں کو خطاب اور منافقوں کو اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کو کہا ازا جب چلنے لگے تھے وہ جہاد کے لیے او کانو غزن، یا وہ غسلے کی طرف جا رہے ہوتے تھے غازی تو کیا کہتے تھے لو کانو ایندنا کاش کے وہ اگر ہمارے پاس ہی رہ جاتے نہ جاتے محمد کے ساتھ ماں ماتو مرتے بھی نہ اور قتل بھی نہ ہوتے حضرت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا چلا جانا محمد کے ساتھ ہے اور ان پیچھے رہنے والے بے ایمان کا, کا جلتے رہ جانا یہ تاکہ بنا دے اللہ اس کو میرا افسوس ان کے دلوں میں واللہ ولہ ویر ویو حالانکہ زندہ کرنا اور مارنا اللہ کے ہاتھ میں ہے واللہ بما ملونا بسی یہاں بھی وہی بات ہے منافق لوگ جو تھے منافق لوگ جب وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے کسی غذے پہ جاتے یا کسی جہاد پہ جاتے یا سفر پہ تو ان کے بھائی جو تھے نا وہ کافارو وہ جو یہودی وغیرہ جن سے وہ ساز باز کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہمارے بھائی بڑے بے وقوف ہے ہم سے مشورہ لیتے نا تو محمد کے پاس جانے کا ہم مشورہ نہ دیتے یوں خام اپنے آپ کو مارنے کے لیے گئے ادھر تو دیکھ لو ادھر ایمانداروں کے صف میں ملے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ کریم ان کو کہتے ہیں یہودیوں کے بھائی ہیں یعنی حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے اوپر اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ تھا اس لیے مسلمانوں کے لشکر میں ملے ہوئے تھے جس سے معلوم یہ ہوا کہ منافقانہ طور پہ بھی جس نے کلمہ پڑھا تھا اس کو بھی دائرۂ اسلام جی و تم فی سب سنو اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کے راستے میں او یا مر جاؤ تم اللہ کے راستے میں تو بخشش تو مفت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اور رحمت بھی بہترین ہے اس مال سے جس کو تم جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو والن تم اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے آخر ہر حال اللہ کی طرف ہی کٹھے کیے جاؤ گے تقریر ال تحسین لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رحمت عمل اللہ بِحَمْدِ دلہ فَبِمَا رحمت عمن اللہ بس بب اللہ کی خاص رحمت کے لنت لهم تو نرم ہو کے رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر ولا کون تھا اگر ہوتے آپ فضا اگر ہوتے آپ فضن اکھر مزاج فضن اکھر مزاج سخت دل کے مریض نوز بلا تو لن فضو میں البتہ پتر بتر گھو گئے ہوتے تمہارے چفیر سے تیرے آس پاس سے یہ دور نکل جاتے ہیں مگر تو بے حم اللہ, اللہ کی رحمت کے ساتھ بڑا نرم پیغمبر ہے لہذا تنگ نہ ہو جا تو پہلے کی طرح مہربان ہو جافر در کر جاؤ سے بس تنگ لوم استغفار کروں کے لیے بس شابر ہوں فل مشورہ کر کے ساتھ معاملے میں فیضا ازمتا جب مکمل عزم کر لے تو پھر مشورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے فتح وکل اللہ پھر بھروسہ ڈال اپنے اللہ پر ان اللہ متوک رکم اللہ دو کام کی باتیں سن لو ایک بات تو یہ ہے کہ فتح آئے گی تمہارے لیے دوسری اللہ کی ذات پر دار و مدار ہوتا ہے فتح کا اور کسی کی ذات پر نہیں ہوتا دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے نبی کا احترام اور عزت کیا کرو ورنہ پیغمبر کے بارے میں تھوڑا سا غلطی بھی اگر ہو گئی تو تمہارے توحید کا دعویٰ بھی ہم تباہو برباد کر ہاں جی دو کام کی باتیں مسلمانوں کے لیے رکوم اللہ اگر نصرت کرے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا تم پہ اور اگر زلیل کرنا چاہے تم کو کون ہے جو امداد کرے تمہاری بعد باد اس اللہ کے وہ اللہ فلیح تو اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل رکھے مومن لوگ پہلی بات تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں نصرت ہے دوسری بات یہ تھی کام کی کہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ امید رکھیں اور کسی پر نہ رکھے وبا کا منافقوں پر زجر زجر لے یہاں بھی کام کی دو باتیں ہیں کہ نبی کے متعلق ایسا گمان نہ کرنا دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت سے خود تم بھی چوری نہ کرنا کرنافقین نے کہا تھا نا کہ کام کام کی چیزیں جو ہیں نبی اپنے لیے رکھ لیتا ہوگا اندر کے روگی اور مریض نام مراد ہمیشہ ہی بدزنی کا شکار رہتے ہیں نا کہ محمد جو ہے وہ کام کی چیزیں مال غنیمت سے اپنے لیے الگ کر کے رکھ لیتا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا خلا ہوگا اچھی طرح برابری کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے نبی نہیں ہے نبی کو کہ وہ چوری کرے کھوٹ کرے جو بھی کھوٹ کرے گا چوری کا لے آئے گا اس چیز کو کندھوں پہ اٹھا کے دن قیامت کے غلہ جو چوری کی ہوگی پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جی جو کچھ کمایا ہوگا یوزلم اور قطن ان کو نا انصافی نہیں کی جائے گی بھلا یہ بتاؤ اتبار رضوان اللہ جو پیچھے چلتا رہا اللہ کی رضا کے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو لوٹے اللہ کی ناراضگی لے کر جانا مو ببلم بہت گندا ہے لوٹ کے جانے کی جگہ آنکھ میں لذت سے میں روئے ہو واقع میں زنت بر ہو جس کا دل اپنا کمین پنا کے ساتھ بھرا ہوا ہو وہ دوسروں پہ بد گمانے کا شکار ہوتا ہے میرے پیغمبر جیسا صاف دل تو دنیا میں کوئی نہیں مگر یہ بے ایمان ان کے اپنے دل چونکے سارا دند سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے پیغمبر پہ یہ تانسدی کرتے ہیں اور اس کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جس طرح خود چور ہیں پیغمبر کے متعلق بھی یہ گمان کرتے ہیں لانتی جہان کے ہاں جی اللہ لوگ درجہ بدرجہ ایک درجے کے نہیں ہیں مختلف مدارے ہوتے ہیں لوگوں کے بزیرم بما بصیروں اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ کرتے ہیں لقد من اللہ ہو ماں کا نل سے تعلق ہے نبی چوری کرنا تو کنار یہ تو میرا احسان ہے محملوں پر چوری کس طرح کرے اور فراد کرنا تو تمہارا کام ہے بیہودیو ہو جن کے دل نجاست سے پھرے ہوئے ہیں شرک کو کفر سے میرا پیغمبر وہ تو اللہ کا احسان بن کے آیا ہے لکم اللہ متعلق ماکان البیل یہ ہاں جی احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر جب کہ کی مقرر کیا ہے ان میں ایک ایسا رسول پہلا منت پہلی کون سی من لال مز باسفیم کہ بھیجا جائے اس میں دوسرا رسول تیسرا من ان کی ہم جنس سے تیسرا احسان پڑھ رہا ہے اوپر ان کی آیات اس کی چوتھا احسان کی پاک کر رہا ہے ان کو کتاب اللہ کے ذریعے اور خلاصہ کلام یو الم الب اول کما سکھا کو کتاب اللہ بھی اور سنت بھی وہ ان کانو میں اگرچہ تھے وہ پہلے زمانے میں کلم کل گمراہی میں پہلا احسان بآسا دوسرا احسان رسول تیسرا احسان انفوسان پانچویں کتاب و الحکم و انکان ون قبل و لفی سلال مبھی اتنے میرے احسانات کے باوجود پھر بھی جو شخص کہے کہ محمد نے امانت داری نہیں کی ہوا تو وہ بے ایمان پرلے درجے کا او لمبا صابت کو مصیبت بھلا جب بھی پہنچی تمہیں مصیبت تو گھبرا جاتے ہو حالانکہ کب سب تم مسلح پھر تسلی ایماندار ہو پہنچ جو جئی اوا جب بھی مصیبت پہنچی تمہیں تو تم نے کہنا شروع کر دی ہائے ہمیں کیوں مصیبت آئی کیوں کہتے ہو ہالاں کے کد اصب تم ہالاں کے اصب تم ماضی حال بنے تو कद ہوتا ہے یہاں کد اصب تم ہے ہالاں کے پہنچ چکے پہنچا چکے تم مس لے مسل تکلیف ان کافروں کو جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس سے دو اس سے زیادہ تم بدر میں ان کو پہنچا دو کل تم انا ہزا جب بھی مصیبت آتی ہو تم کیا کہتے ہو انا ہاضا کہاں سے آ گئی یہ مصیبت حال وہ مر گئے ہم یوں نہ کہا کرو تو فرما دے یہ بلا وجہ نہیں آئی یہ شکست میں نے امدان کو تمہارے اپنے ان نفوس کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے ان اللہ کل شی اندیوں کی اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے جب اللہ پر ہر چیز کے قادر ہے تو پھر اپنوں کی غلطیوں کی پاداش میں بھی شکست دے سکتا ہے اس لیے کوئی اپنوں کے لیے کوئی محتاج نہیں اللہ ہو جاتا کہ اپنوں کی رعایت کرتا رہے قانون کے خلاف کرنے والے اپنے ہوں تب بھی سزا اللہ کریم دے دیتا ہے والا ساپک یوم الخل جمان اب باضابطہ جواب باضابطہ اور مشفقانہ جواب ما اصا بحم یومل تقل جمان باضابطہ اور مشفقانہ تو کیوں شکست ہوئی ماں اصا جو کچھ پہنچا تمہیں اس دن جس دن تکری تھی دونوں جماعتیں وہ میاں فب ایزن اللہ میری اپنی مرضی سے ہوا ہے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے دوسرا جواب والینا تاکہ ظاہر کر دے اللہ سچے مومنوں کو تیسرا والین کو تاکہ ظاہر کر دے اللہ منافقوں کو تین مستقل جواب پہلی بات تو یا یہ فتح میری اپنی مرضی تھی دوسرا یہ ہے کہ مومنوں کو ظاہر کرنا تھا تیسرا یہ ہے کہ منافقین کو ان کو بھی ظاہر کرنا تھا وکیلا منافقین پر منافقوں کو کہا گیا تالا بھج آؤ جلدی آؤ کا تلوفی سبھی یا تو کتا کرو اللہ کے راستے میں یا نفری دکھا کر ادف دشمنوں کو کا معنی بھگاؤ دشمنوں کو کیا نفری دکھا کر اتنی نفری دکھاؤ تاکہ لوگ سمجھے مشرقین کے یہ تو ہم سے ہم سے یہ بہت بڑے زیادہ ہیں ہم سے یہ نئی لڑائی کے ذریعے قابو میں آتے وہ بھاگ جائیں عید کالو کہنے لگے وہ منافق کہنے لگے لو نالم کتام اچھا تھے تو منافق مگر مسلمانوں کی صف میں شمار تھے تب ان کو کہا جاتا تھا نا آؤ چلیں جہاد پہ چلیں اگر مسلمانوں کے دائرے میں شمار نہ ہوتے ان کو دعوت دی جاتی کہ آؤ جہاد کریں اس وقت تک ان کو دائرۂ اسلام میں شمار کیا جاتا رہا تو ختاب ہی انہیں کو قرآن کرتا ہے کہ اگر تم نے فلانے کی بات مانی تو تم کیا ہو جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے ہاں جی جب انہیں کہا گیا کالو وہ کہنے لگے لو لالم کے تالن لو نہ لمو بادشاہ ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی ہمیں جو کہتے ہو کہ آؤ چلے جا کے جہاد کریں لو لالمو کے اگر ہم کچھ جانتے ہوتے لڑائی لڑوئی تو ضرور بات سے ہم آپ کے پیچھے آتے ہیں. ایک ماننا ہم سرے سے لڑائی جانتے ہیں ہی نہیں ہم نے تو کی کبھی نہیں کی ایک مانا تو یہ ہے دوسرا مانا علاموں کے تالن ہم اگر لڑائی جہز سمجھتے تو تمہارے ساتھ آتے ہم تو اس کو جہز سمجھتے ہی نہیں وہ بھی تو آخر پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں ان کے خلاف تلوار لے کر اٹھ جانا نہیں جی نہیں چھوڑو بادشاہ دونوں معنی لکھنا مفسرین نے دونوں معنی لکھے خاجل وازن وغیرہ کشاف وغیرہ ابن جریر وغیرہ سب نے کیا لو نالم و تالم ہم سرے سے لڑنا جانتے ہی نہیں ہیں آج تک ہم نے ٹریننگ ہم نے تو ہاتھ میں تلوار بھی کبھی نہیں لئی کیا کرتے ہو جی ہم صوفی آدمی ہیں وہ گیارہویں کھا لی بارہویں کھا لی ہلوے کھا لیے ختم درود کھا لیے کبھی گھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا مسلمانوں کے اجتماع میں بھی ہم جاتے ہیں جہاں جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہاں بھی ہوتا ہے مگر لڑائی لاہور <سؤال> <سؤال> ہم لڑائی کا نام بھی ہم سن رہے ہیں لو <سؤال> نہ اگر ہم جانتے قانون لڑائی کا تو لگتا بہنا کو ضرور آپ کے پیچھے چل دوسرا ماننا لو نہ لم و تالم ہم تو لڑ لڑائی جائز جانتے ہی نہیں ہیں یہ جائز ہے ہی نہیں وہ بھی تو آخر اللہ والے ہیں اللہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں سوفی قسم کے ہیں اور بڑے بزرگ ہیں باخا ہیں نیکی کی ہدایت دیتے ہیں نمجے پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ایسے آدمیوں کے ساتھ لڑنا ہم جائز اگر جائز سمجھتے تو لگ تباہ نہ تو ہم ضرور تمہارے پیچھے اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ ہوم لفر یوم جس دن یہ بات وہ کہہ رہے تھے اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے بعید تھے اور کفر کے زیادہ قریب تھے نامراد موہوں سے یوں ہی تھبتیاں اڑاتیاں ہیں،, ہیں لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیسا فی قلوبهم ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے واللہ آلم بما یکتبون اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی بندوں کو کہا تھا وقادو اور خود بھی بیٹھ رہے تھے اور کہتے تھے یا دوسروں کو بھی منع کرتے تھے مگر جب وہ منع کرنے سے نہ رہے تو کہنے لگے لو اتا کو لو اگر ہمارا کہنا مانتے تو وہاں قتل نہ ہوتے کوئی فرد رہی کو ان مل موتا تو بھی کھاؤ اپنی جانوں سے موت کو اگر تم سچے ہو تو موت جب آئے گی تو تمہارا باپ ہی نہیں ہٹا سکتا وہ بھی ترک جائے گا اور تم بھی ہرکا دیے جاؤ تصبل کو تغیبل الجہاد اور محدود کے لیے بشار نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں بس اب مردہ ہو چکے ہیں یہ گمان بھی نہ کرو بلکہ یہاں سے اگر وہ مردہ ہو بھی گئے ہیں تو بل آہیا تو وہ زندہ ہے رزق بھی دیے جا رہے ہیں کھاتے بھی بڑے امن کا مردہ کس طرح کھا سکتا ہے وہ زندہ ہے تو کھاتے ہیں صرف جہان بدل گیا مکان بدل گیا زمان بدل گیا تمہارے پاس سے وہ مردہ ہو گئے مگر احیاء ان اندر ربہم رب کے پاس سے وہ کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں فار ہی فار ہی نہ بڑے خوش خورم ٹہل رہے ہیں بس وہ اس کے دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے پھر یہی نہیں یا خبریاں بھی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق لم بهم من حقوب جو ابھی تک نہیں ملے ان کو پیچھے رہنے والوں میں سے ان کے متعلق بھی پوچھتے ہیں وہاں بہشت میں اللہ سے اللہ اس نتھو کا کیا حال ہے کا کیا حال ہے فلاں نے اشاد والوں کا کیا حال ہے وہ دو ٹوٹے تو نہیں ہو گئے جو ہے فلاں کس ہلکے سے تعلق رکھنے والا فلاں آدمی تھا اس کا کیا حال ہے یک خوش خبریاں پوچھتے ہیں اللہ پھر ان کو جواب دیتا۔ ہے یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اقرب ہوئی اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے اگر وہ قبر کے اندر زندہ ہے تو یہاں بھی اللہ ان کے قریب ہے یہاں بھی ان کے قریب اور ہوتا ہے پاس اور ہوتا ہے ان الو کے پتھوں کو کہو کہ آیا ان وہاں اقرب ہے یہاں قرب کا مانا اند نہیں ہوتا امداد کا ماننا ہوتا ہے پاس ہونا وہ امداد دو کو ہوتے ہیں مکانیہ بھی رتبیا بھی اللہ کریم فرماتے ہیں مکان کے لحاظ سے بھی وہ میرے پاس ہے ہم جتنا دور ہیں مکان کے لحاظ سے اتنا وہ نزدیک ہے چونکہ بہشت میں یا ان درد ہند یعنی وہ بہشت میں چونکہ سمتا ہے اس لیے ہماری نسبت وہ اللہ کے پاس ہیں اور جو ہوتا ہے نہ نو اقراب وہ تو اللہ فرماتا ہے ہم قریب ہیں یہاں فرمایا یہ قریب یہ پاس ہیں ادھر فرمایا ہم قریب ہیں وہ اقرب والی نسبت اپنے لیے ہے ان د والی نسبت ہمارے لیے اس لیے زمین جنبد جنبد نہ زمیں جد محمدوں کو کہو وہاں قرب کی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے یہاں اندہ کے نسبت اللہ نے بندے کی طرف کی ہے بندہ اور ہے اللہ اور ہے اللہ تو ہر چیز کے قریب ہے کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں ہے اندہ ہو سکتی ہے کیوں اندہ کا معنی جو ہوتا ہے کسی کی نگرانی کے اندر ہونا کنٹرول کے اندر ہونا وہ ہماری نسبت کے لحاظ سے تو دور ہوگا اللہ کی نسبت کے لحاظ سے بہشت میں چونکہ ہے لہذا کر بربود جو ہے وہ بندوں کے خیال سے ہے اللہ کریم تو ہر جگہ کے کریم اللہ یس تب شروع خوش خبریاں لیتے ہیں خوش خبریاں لیتے رہ جاتے ہیں بلزین اللہ حلق ملتے اللہ پیچھے جو ہم چھوڑ کے آئے ان کا کیا حال ہے اللہ کیا فرماتے اللہ خوف علیہ ولام نہ تو ڈر ہے اوپر ان کے نہ وہ ابھی شہید ہوئے نہ ان کا غم ہونا چاہیے یا سب شروع نہ مبارک حاصل کیا کرتے اللہ کی نعمت سے اللہ کے فضل سے مزدوری مومنوں کی اللہ کریم ان کو فرماتے ہیں لاکھ میاں جن کو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو ان پہ نہ کوئی غم نہ وہ و ملال میں ہے وہ سیدھے سادے ٹھیک ٹھاک ہدایت مستقیم پہ چل رہے ہیں ہاں جی اس کی تشریح خود نبیر اسلام نے فرما دی ہے فی اجواف فی تعلق شجر الجنت ارواہن تالو ہی اللہ مرتنہ اللہ ہماری درخواست یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں آ گیا قیامت تک کے لیے واپس لوٹ کے نہیں جا سکتا ہاں جی اللہ للہ بشارت کا بیان یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو اور ابو سفیان کے تعاقب میں چل پڑے باد بعد اس کے کہ پہنچ چکا تھا ان کو زخم پھر بھی وہ نبی علیہ السلام کے کہنے سے ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کیا انہوں نے لذین آسلو ہوم یہ لذین انہیں لوگوں کے لیے جنہوں نے خلوص کے ساتھ کہنا ماننا آسن حلوث کے ساتھ کہنا مانا رسول کا ان میں سے اور تکوا کیا ان کے لیے عظیم. یہ تھے تو سارے آسن تھے تو سارے ہی مخلص تھے یہاں قید آسنوں کی کیوں لگائی یہ قید آسنوں کی قید سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخلص تھے اور کئی مخلص نہیں تھے نہیں اللہ فرماتے ہیں علی نسنو آسنوں کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی اپنے اندر وہ یہی صفت پیدا کریں اخلاص کبھی ٹوٹنے نہ پائے یہ قید جو ہے کس کے لیے ہے تشویق کے لیے ہے یہاں یہ قید تشویق کے لیے کہ آئندہ بھی جو شخص اجر عظیم لینا چاہے وہ اسی طرح مخلص ہو جس طرح یہ مخلص تھے تشویق المومن کے لیے ہے اللہ الناس او ان کا اخلاص دیکھو ان کا احسان دیکھو ان کو کہا مشرق لوگوں نے کال الحماس الناس مشرق لوگوں نے کہا اناسا ان تاکہ ایک لوگ جو ہیں مشرقین مکہ قد جماؤ لقم وہ جوڑ جمع کر چکے ہیں تم پر چڑھائی کرنے کا لہذا ڈرو جب ان کو یہ دھمکی دی گئی تو ساتھ ہم ایمانا بڑھ گیا ان کا ایمان پہلے سے کئی گنا کیسے بڑھا ایمان ایمان کی علامت یہ ہے کہنے لگے اللہ و, و نعم الوکیل او کافی ہے ہمارا خدا جو وکیل ہے بہترین بگڑی بنانے والا فن کا لابو بس اسی حسب اللہ کی تفویض کا یہ اثر ہوا فن کا لابو فا کیا بتانے کے لیے آئی یا نتیجے کے لیے اسی حسب اللہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوٹے اللہ کی نعمت لے کر اللہ کا فضل لے کر اور نہ پہنچا ان کو ایک کانٹے کی تکلیم بھی رضوان اللہ کیوں اس لیے کہ وہ پیچھے چلے تھے اللہ کی رضامندگی کے واؤ تعلی لیا ہے واللہ فضل عظیم فن کا لبو بن من اللہ یہ فا کیا بتلانے آئی ہے نتیجے کی ہسبون اللہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا لبو بن اللہ کانٹے کی تکلیف بھی نہ پہنچی ان کو وقت بہ رضوان اللہ کیوں تال لیا کیوں کہ پیچھے چلتے رہے اللہ کی رضا کے جو محض اللہ کی رضا کے لیے پیچھے چلتا رہا تھا اب اس کی پاداش میں اس مخل سین کو اللہ نے نعمتوں اور فضلوں سے بھی مالا مال کر دیا ان ظالغم و شیت ڈرو نہیں ایمانداروں مومنین کو فکر شیطان سے تمبی مومنوں کو فکر شیطان سے تمبی ان ظالغم و شیتانو پکی بات ہے یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو اپنے اولیاؤں سے شیطان کے اولیاء بھی ہوتے ہیں فلاف ہوم نہ ڈرنا ان سے مجھ سے ڈرنا اگر ہو تم سچے ایماندار تو بلا یخین یوسام نیل کو رسول پاک کے لیے تسلی تسلیل الرسول کا بیان لا یحظن کلزینا نغم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ یو سارے اون فیل کفر جو پھرتی کر رہے ہیں کفر کو گرم کرنے کے لئے انہم لزیلیں یزر اللہ شیعہ تاکیق وہ ہرگز نہیں تکلیب پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی یرید اللہ ارادہ اللہ کا کہ نہ بنائے ان کے لئے کچھ حصہ آخرت میں ولو مذاب عظیم تخویف پھر بیان ان اللہزین اشتراول کفر بالایمان جس نے بھی خرید کر لیا کفر کو بدل ایمان کے وہ کچھ بھی اللہ کو تک نقصان نہیں دے سکتا ان کے لئے ذاب علیم ہوگا ترغیب علی الانفاق فی الجہاد بلا یس بن کا فارو ترغیب الفاق جہاد نہ گمان کرے کافر لوگ کہ ہم تحقیق ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ان کے لیے نہ نا نا نما لم نم لی بات ہے ہم ڈھیل دے رہے ہیں فوری عذاب نہ دینے کی وجہ یہ ہے ہم ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں اسما تاکہ اور زیادہ گناہ ان کے متھے لگ جائے ولہم عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے بڑا زلیل کرنے والا دفع دخل مقدر کہ پھر آزمائش کیوں آ گئی مومنوں پہ مومنوں پہ تو جلدی آزمائش آ جاتی ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ نے ہاں؟ اس کا جواب دفع دخل مقدر ماں کان اللہ ڈھیل دینے کی حکمت اور وجہ اور آزمائش دے دینے کی وجہ اس لیے نہیں ہے اللہ تک یوں ہی چھوڑ دے مومنوں کو اللہ ما اوپر اسی حالت کے انتم علیہ جو ہو تم اوپر اس کے حتہ کے حتہ کے جدا کر دے خبیس کو پیب سے اب خبیس کون ہوا خبیص کو کیسے جدا کر دے آ, وہ منافقین کو مجاہر کافر ظاہر کرے تاکہ مومن اور کافر آپر میں ملے نہ رہے اس لیے اللہ نے ازمائش میں ڈال دیا تاکہ امتیاز کر دے ظاہر کر دے نکھ دے حبیس کافر کو موہد طیب سے توحید والا طیب اور مشرق کون خبیس اس کی زبیہ بھی خبیث اس کا خون بھی خدیس ان کے کلمات پرنے بھی خدیس ان کا کھانے والا بھی خبیس ماں کام اللہ ہاں پھر نام بنام ہمیں کیوں نہ بتا دیا کہ یہ بھی منافق ہیں ہمیں تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا ہم ان کو مسلمان سمجھتے رہے معلوم ہوا ہے کہ اب منافقوں کو ظاہر کیا ہے اللہ نے کیا کیا ہے؟ جب منافق کو ظاہر کر دیا جائے پھر منافق نہیں رہتا پھر کافر ہو جاتا ہے پھر اس پہ حکم بھی وہی وہ چلے گا کاتل منافق کاتل المشرقین والمنافقین اب یہ منافق ہیں جن کا حکم کافر والا ہے کیوں جب منافق کا نفاق کھول جائے اس وقت پھر چھڑا منافق نہیں رہتا پھر اس کا حکم بھی فخمشر اس والا ہوتا معلوم ہوتا یہاں اللہ نے منافقوں کو ظاہر کر دیا ہے منافقوں کو اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں ہمیں پھر کیوں نہ نام بنام پہلے بتا دیا گیا ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ یہ بھی منافعہ یہ بھی منافکا یہ بھی منافق ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلا اس کا جواب مَا الَّ... وَمَا اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ نہیں ہے ضروری کہ اللہ نام ب ظاہر کر کے ہر بندے مومن کو بتا دے کیونکہ یہ معاملہ غیب کا ہوتا ہے اور غیب کی خبر تو اللہ اپنے رسول کو دیتا ہے لیکن اللہ, رسولی اللہ ہی چون لیتا اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے لہذا تم اس غیب کی خبروں کے پیچھے مت پڑو غیب کی خبر تو اگر ہم بتاتے ہیں تو اپنے رسول کو اس لیے میرے رسول نے کہا کم یا منافق کم یا منافق کم یا منافق اور تو منافق تو بھی منافق ہے تو بھی منافق ہے یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا اس لیے ہر بندے کا معاملہ جو ہے وہ اپنا الگ ہوتا ہے یہ وظیفہ پیغمبر کا ہے کہ اس کو غیب کی خبریں بتا دی جائیں ہر بندے کے لیے نہیں ہے. مینو باللہ تم جو کام کرنے کا وہ یہ کرو ایمان لا اللہ کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مینو اور بات سنو سچی خلاصہ کلام یہ اگر تم بات مانتے رہو ان تو مان لو نا کیوں کہ تبھی کے مقام میں آ رہا ہے اگر تم بات مانتے رہو تب تک اور یوں ہی بچتے رہو وَلَا اجر ولا یا سبن الزینا تخلیف عدم انفاق پر ولا یا سبن الزینا نہ گمان کرے وہ شوم شد لوگ بخیل لوگ جو بغل کرتے ہیں ساتھ اس مال کے جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے یہ نہ گمان کرے کہ ہوا خیر اللہ وہ کہا ہے بہترین ہے ان کے لیے نہ بلکہ ان کے لیے یہ بہت برا ہے ان تو ڈالا جائے گا ان کے گلے میں اس مال کا جس کے ساتھ بغل کرتے ہیں دن کیا کے اور ویسے ہی یہ تو سارے مرمٹ جائیں گے اللہ ہی کے لیے ہے پیچھے رہنے والا ترکا آسمان اور زمینوں کا اللہ بما ملونا خبیر اللہ ہی پیچھے مالک ہوگا ان کو تو ساتھ لے جانے کی کنیاد نہیں ہوگی لقت سمے اللہ کا یہودیوں پر سجر اور شکوا خدا کی کسم ہے اللہ نے سن لیا ہے بات ان بیوں کی جنہوں نے کہا تھا اللہ بڑا فقیر ہے بکھا ننگ ہے نہنو اغنیاء ہم بڑے دولت مند ہیں جواب سنکتب ما کالو ان کئی لکھ رہے ہیں ہم جو کو یہ بکواس کر رہے ہیں اور یہ بھی لکھ رہے ہیں قتل کرنا ان کا بیاء کو نہ حق ونکولو ہم بھی ضرور کہیں کہ سوکو عذاب الحریق چکھو عذاب جلانے والا ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ بھیج ان کے تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَىٰ آپ حالا کے تحقیق اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے قطر برابر بھی ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے کیوں؟ اگر اللہ ظالم ہوتا تو کامل ظالم ہوتا کیونکہ اللہ کی صفت کمال والی ہوتی ہے اس لیے لہ سب ظالم نہیں کہا لہ سب ظلام کہا ہے مبالغ کے طور پہ کہ اللہ کتنے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں <سؤال> اللہ قالو ان اللہ یہ پہلے قالو سے بدل ہے ان کا سمے اللہ کا قالو, قالو, اسی سے بدل ہے یو نا انہوں نے کہا ان اللہ آہدہ علینا اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے ہم سے کیا کہ قتل نہ مانے گی ہم کسی رسول کو حتیٰ کہ لیائے ہمارے پاس قربانی آسمان سے اترے اور کھا جائے اس کو آگ جواب شکوے کا کل قد رسول من بلی تو فرما دے تاکہ آتے رہے ہیں تمہارے پاس پہلے بھی رسول مجھ سے پہلے کلم کھلی دلیل لے کے اور وہ نشانیاں بھی لے کے آتے رہے ہیں اللہ جن نشانیوں کی فرمائش تم اب کر رہے ہو مگر کیوں قتل کر دیتے تھے تم وہ نہ مراد لانتی ہو ان کو ان کو تم اگر ہوتے تم سچے تو فین کساب کا تسلی نبی پاک کے لیے اگر جٹلا ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں جھٹلائے جٹلا پہلے بھی بے رسول آپ سے پہلے جاؤ بل بھیا آتے, حالانکہ وہ لے آئے تھے بھرسول, کھلے موجزے, سحیفے, المنیر, روشن روشن لے آئے تھے, کل الموت ہر جی چکھنے والا موت کو تمکی بھی ساتھ ہے بھی ساتھ ہے انجور پکی بات ہے پورا پورا دیے جاؤ گے بدلہ تمہار مزدوری اپنی دن کے مت کے سمن سو الار جو بچا دیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاضا وہ پار نکل گیا وہ پار نکل گیا یعنی کامیاب ہو گیا فاغل یفوز میں پار نکل جانا فقط فاضہ وہ پار نکل گیا پر لے کنارے پہ حیات دوسری مرتبہ پھر ادا انفاق کا ومال حیات دنیا حیاتی دنیا میں خرچ کرنا کام آئے گا کیوں نہیں حیاتی دنیا کی مگر چند روزہ نفا دھوکے کا متا ع چند روزہ متا متا نف لتب لوگ نفی ام والے کتاب جہاد کے آخر میں ایک جام حکم کا بجان جہاد کے آخر میں لتب لو نفی ام والے کم ضرور ازمائے جاؤ گے تم بیچ اپنے مالوں کے اپنی جانوں کے اور ضرور البتہ سنتے رہو گے اہل کتاب والوں سے جو تم سے پہلے ہیں اہل کتاب جو تم سے ہاں والا تسم اللہ من سی نو الكتاب من قبلكم ضرور سنو گے او ایماندارو ایماندارو کین سے دونوں قسم کے کافروں سے ضرور سنوں گے ایک تو وہ جو تم سے پہلے کافر آ رہے ہیں اہل کتاب اور دوسرے وہ جو اشرک جو مشرک چلے آ رہے ہیں یہاں بھی وہی کان لگے گا من قبل کم کی قید اصن کثیرہ اصن کثیرا تکلیف بہت ساری دیکھو گے مگر اس کی تکلیف کی طرح نہ کرنا من اگر تھام کے رکھو اپنے آپ کو وہ اور بچ کے رہو میری نافرمانی سے تو یہ تو بہت بڑے ازم امور سے ہے پخت پختہ کار نتیجوں میں سے ہے ایسی چیز کا نتیجہ بہت بڑا اونچا نکلتا ہے لتس معن سے متعلق مومنین کے لیے تشریح اہل کتاب کے لیے سجا اور جس وقت لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب کون سا وا تو ضرور بیان کرو گے کتاب کو لوگوں کے لیے ولا تک تم نو نہ چھپاؤ گے اس کو فنا بزور پھینیا انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بے پرواہی کر دی یعنی جن ہاتھوں میں کتاب اللہ کو لینا تھا کتاب اللہ کو تو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا اور دوسری کتابوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا بشتر سامان کلی اور خرید کیا انہوں نے بدلے اس کے گھٹیا قسم کی نظر نیاد کو <تصفح> ساما نظر نیاز کی آمدنی اپنی گدیوں کی حفاظت یشترون بہت گندا سودا خرید کیا انہوں نے لا لا تبن لذن یفر دمکی نہ گمان کر ان کو جو خوش ہو رہے ہیں سات اس مال کے جو اکاؤ جو کچھ دے رہے ہیں وہ ہبونا کبھی کوئی دانا دون کا کوئی چورنی یا دیتے ہیں تو پھر ہبو نا مدو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کے پل باندھے جائیں بے مال یا فالو حالانکہ نہیں دیا انہوں نے اتنا جو تعریف کے قابل ہو چھوٹی موٹی کوڑی اگر دے بھی دے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جہان میں ڈھڈورا پیٹا جائے کہ فلاں نے چن دی جس طرح یہاں مسیحتوں میں منافق نہیں اعلان کرتے بھائی بکا پان جانے دیتے کہتے ہیں بے معلوم یوہ ہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اتنی تعریف کے اعلان کیے جائیں بے معلوم یلو حالانکہ جو کچھ ہم نے کیا بھی نہیں مال تھوڑا دے کی زیادہ ہو فلا سب نہ لذاب بس نگمان کیجیے ان کو کہ وہ کامیاب ہو گئے عذاب کی طرف سے پار نکل گئے ہیں عذاب سے یہ نہم عذاب علیم ولی اللہ کشما چھٹی بار داویہ توحید ملک سماوات اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں زمینوں کا کیوں ان لاک ان غل ساتویں انفی غل کی سماوات تاکہ بھی آسمان کے پیدا کرو زمین کے اور مختلف البتہ بہت, بہت بڑی نشانیاں لا سمجھدار لوگوں کے لیے کون سے سمجھدار لوگ ہیں اللہ زی نے اللہ وہ جو یاد کرتے رہ جاتے ہیں عظمت الہی کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنی کروٹوں پہ یتفک اور سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ کیوں پیدا کیا اللہ نے کس حکمت کے لیے بنایا آسمانوں زمینوں کو سوچ میں پڑے رہتے ہیں یا سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو کس حکمت کے لیے بنایا ہے آخرکار بات, بات آخر کا کیا کہتے ہیں ربنا ما خلق اور رب مارے تو نے جو کچھ ہی بنایا ہے باطل نہیں بنایا اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی ضرور ہے کیونکہ باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد نہ ہو باطل وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد تو نے جو کچھ بھی بنایا ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے سبحانہ کا تو آجزیوں سے پاک ہے شریکوں سے پاک ہے کام کوئی نہیں کر سکتا فاکے نا عذاب اللہ بچا کے رکھیو ہمیں جہنم کے عذاب اور اب ہمارے ان کا من تو تو نے جس کو داخل بھی کر دیا جہنم کی یاد میں تو گویا چونکہ تم نے کو سلیم کر کے رکھ دیا حالانکہ نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور اب ہمارے تاکی کم نے سن لیا ہے منادی رسول کی منادی منادا رسول کی یونادی لان جو ندا کر رہا ہے ایمان کے لیے رب کم تیرے رسول نے اپنی منادی میں یہ کہا ہے مینو بے رب کم وہ مان جاؤ اپنے رب کو چنا اللہ آ ہم نے مان لیا مان بھی لیا ہے اب ربانہ فغفر لنا دیکھا ساتھ کام بھی کر رہے ہیں ایمان کا مگر ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں معلوم ہوا معافی مانگنے کا اس کو حق ہے جو اطاعت بھی کر رہا ہو پھر بھی اپنی لفظوں کی معافی مانگ رہا جو شرک یا کفر یا گند بھی کر رہا ہے غلط غذائیں بھی کھا رہا ہے گندے بول بھی بول رہا ہے وہ معافی مانگے گناہوں کی تو نہیں مل سکتی جب تک کہ سچے دل سے توبہ کا ارادہ نہ ہو ربنا اننا سین ربنا فغفر لنا او رب ہمارے فغفر لنا معاف کر دے ہمارے گناہوں کو جلو بنا و کفر فر ان ہٹا دے ہم سے مٹا دے ہم سے برائیاں تمام ہماریاں وہ توفانہ مال پوری پا ہماری توفانا توانا پورا پورا پوری پوری کر ہماری پورا کھاتا کر ہمارا مال ساتھ ان لوگوں کے جو بالکل بے عیب عبارہ بارہ ڈبل برات ہے جن کے اندر پورا کر کھاتا ہمارا پورا کر معام ہمارا ساتھ ان لوگوں کے جو ابرار ہیں جو نیری بر ہیں جن میں نیکی کے علاوہ بریائی کوئی نہیں ربانا اور رب ہمارے آتنا ماں وات دے ہمیں وہ چیز جو وعدہ کیا ہے تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم نے چونکہ رسولوں کی منادی سن لی ہے ہم نے چونکہ بلال کرنا میں دن قیامت کے ان لا تلے فل کیوں اس لیے کہ تو خلاف کرنے والا نہیں ہے اپنے وعدے کا چس تجا والا توحید کا اقرار کرنے والے لوگ وہ منیب لوگ وہ منادی پر ایمان لانے والے لوگ کیا ہوا تجابا نتیجے کی نتیجہ یہ نکلا کہ قبول خوشی سے کر لیا اللہ نے ان کو اس تجابہ میں خوشی کمادہ بھی خوش ہو کر قبول کر لیا اللہ نے ان کو انی اور یہ جواب دیا خوش ہو کے لا ملا زائے کروں گا میں کام کسی کام کرنے والے کا تم میں سے چاہے وہ زکارن او انسا من ذن او انسا جو کام بھی کیا ہے کسی مذکر یا مونس نے بازم من باز بازوں کو مین باز یعنی اتسا لیا ہے جس طرح انتمنی آنا مین کا انت منی وانا آنا مین کا تجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں بازوں کو من بازن مین اتسا یعنی بعض جو ہے وہ اس کی پارٹی کا ہے وہ اس کی پارٹی کا عقیدے ایک والے لوگ ہیں حزین ہاں معلوم ہوا وہ جماعت کامیاب نہیں ہوتی جس میں مختلف نظریات کے لوگ موجود ہوں یہاں کو من یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق عقیدے کا ہو نظریہ اور عقیدہ جس طرح ان کا اسی طرح ان کا ہو ایسے آدمیوں کی جماعت ہوگی تو کامیاب ہوگی ورنہ چند دن کے بعد ٹوٹ پھوٹ کے کوئی لفر کہیں جائے گا کوئی نمبر کہیں جائے گا نظریات باب لوگ ہوتے ہیں یار اس کو بھی ملا لو اس کو بھی ملا لو ساتھ جس طرح یہ کرتے ہیں یہ موجود یہ یہ بھی آ جائیں یا جماعت تبلیغی والے رائٹ والے جو بھی آ جائیں ساتھ آ جائیں جتنے زیادہ ملیں گے جتنی ہوتی جائے گی اتنا ہی اسلام سے نفرت ہوتی جائے گی قلیل ہوں مگر ہوں نظریہ ایک رکھنے والے انشاءاللہ اس کی برکات اسی طرح ظاہر ہوگی جس طرح اصحاب محمد رسول اللہ کے لیے ہوئی اس لیے کہتے ہیں بعضوں کو من یہ نہیں کہ بعض تمہارا بعض کی نسل سے ہو بعض تمہارا بعض کی نسل نانا بعض بعض تمہارا بعض کے عقیدے کا ہو میں نے ابتصال لیا ہے جب تک اتصال تمہارا عقیدے کا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جماعت کامیاب ہو. اس لیے جس جماعت جس فرد کو بھی ساتھ ملاؤ پہلے چھانٹی کرو اس کے عقیدے کی عقیدہ صحیح نہیں تو اس کو دو چار لٹریشن کر کے بھگا ہاں جی نہ جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق ہے ہجرت کی اور نکالے گئے من نکالے گئے اپنی حویلیوں سے اپنے گھروں سے و اوزو فی یعنی تکلیف دکھائے گئے میرے راستے میں و کاتلو خود بھی لڑے لو قتل بھی جناطن تجری ملار ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں ایسے باغات جو بہ رہی ہوگی ان کے نیچے نہ رہے یہ بدلہ ہے منن اللہ کی طرف سے واللہ اندو حسن ولہ اللہ اس کے پاس بہترین بدلے آئیں انفاق فل جہاز سے تعلق کلام کا لا یورنا کا تکلب الزین کا فاروفے نہ دھوکھے میں ڈالے آپ کو چکر کاٹنا چکر کاٹنا طویزیوں کا <laughs> چکر کاٹنا مشرقوں کا چکر کاٹنا کا فل بلازے کے مختلف شہروں میں کود رہے ہیں ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا یہ تو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے رہے ہیں لا یورن کا نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو چکر کاٹنا کافروں کا کہیں چھوٹی گیارہویں شریف منا رہے ہیں کہیں بڑی منا رہے ہیں کبھی میلے لگ رہے ہیں کبھی میاں کچھ ہو رہا ہے کبھی کوئی ہائے ہائے ساری دنیا کو تو یہ اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں آپ کو بالکل یہ چکر ان کا کاٹنا غم زدہ نہ کر دے کیوں متا ان انکلی یہ بہت گھٹیا قسم کا نفع ہے بہت جلد تباہ ہونے والا اس کے بعد ٹکانا ان کا تو جہنم ہوگا بہت گندا بستر ہے ان کے لیے بچھا ہوا جہنم لاکنی لذیم تک اور باہم لیکن وہ لوگ جو انتقامی کاروائی کیے بغیر صرف اللہ کے تقوے پہ جی رہے ہوتے ہیں اتقاؤ ربا جو تکوا کرتے ہیں اپنے رب کا اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں لہم جنات تجیری ان کے لیے باغات ہوں گے چل رہی ہوں گے ان کے نیچے نہرے خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں نوزو لہم من اندل یہ خاص مہمان ہوگی من دل اللہ اللہ کی طرف سے اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آئے خیر ابر وہ بہترین ہے ان متقی لوگوں کے لیے جو بے عیب ہے وہ ان کتاب یا تو از آخ اللہ ساک سے اس کا تعلق بنا للہ ملک السماوات دونوں سے متعلق ہو سکتی یہ آیت انہیں کتاب پکی بات ہے کی اہل کتاب میں سے چال کرنا